اصل مسئلہ یہ ہے جو حالات اس وقت چل رہے ہیں دیکھیں آپ پاکستان کے تو مسئلہ بنیاد یہ ہے جو ضروریات کی چیزیں ہیں ان پر زکات نہیں فریج ہے یہ ریفریجریٹر ہے یا اے سی ہے ان قسم کے تمام معاملات آج کل ضروریات زندگی بن گئے ہیں اس لیے ان پر زکات نہیں ہے ٹھیک اس کو منا کر کے باقی جو نقد رقم ہو اس پر زکات دی جائے